اور اللہ کے سوا ایسوہے کو پوجتے ہیں جن کی کوئی سند اسنی نہ اتاری اور ایسوہے کو جن کا خُد انہیں کچھ علم ناؤ اور ستم گاروں کا کوئی مددگار ناؤ